رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نمن آج اگست 1984 کی تیئیس تاریخ ہے اور درش قرآن قریب سورہ تقریر شروع ہو رہا ہے سورہ تقریب کی آئے سو پچیس میں شروع ہو رہا ہے صاحب کا جمع تو کی درد تھا تو یہ سورت زیر اس کے پہلے چنے میں تھی گیا تھا فطرت کی شواہد کی شہادات پیش کرنے کے بعد لقول رسول کریم یہ ہمارا پیغام ہمارے پیغام بر کی زبان سے تم تک پہنچ رہا ہے خدا کا پیغام اس کے رسول کی وفاقت سے قرآن کا انداز عام طور پر یہ ہے کہ وہ تجادات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر اپنے بیان کو واضح کرتا ہے اور یہ انداز بڑا مؤثر بھی ہوتا ہے واضح بھی ہوتا ہے تجاد سے ایک چیز کو تاریخی کے بعد روشنی کہنے سے دونوں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں قرآن کا یہ انداز ہے تو وہاں یہ کہا کہ یہ رسول کریم کی زبان سے یہ قول آیا ہے کہ یہاں کہ صاحب سیوا ماں ہوا بے یہ شان کا مصوم واضح کرنے کی ضرورت نہیں آپ اب باپ کے سامنے ہیں پچیس سال سے تو قرآن کی یہی اصطلاحات ہیں جن کا مصوم میں بیان کر کر آ رہا ہوں یہ شیاتی جلنے والے ان کی اس کو کہتے ہیں قرآن خدا کے پیغام کو قرآن کو غریب کو چھوڑ کر جو چیز بھی خدا قرآن آئے گی وہ اس کا کہنے رضیم کا پیغام ہوگا یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آپ کو اپنے ذہن میں مختلف کرنا چاہیے جو پہلی رسلوں میں پہلی آیات میں آ چکا ہوا ہے اس کے بعد کہا کہ اہمت ہے ضرور کیا انداز ہے یہ اتنی واضح باتیں کی اتنی شہادت واضح بہن پہنچائیں گی کس قدر درائل اور براہین سے بات پیش کی جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھو تو پھر اور کس دروازے پہ دستک لے گئے جسے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقادل قوم سے تو کہا ہی تھا یہ تو ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسے چھوڑ کے پھر تم کہاں جا رہے تھے ہم نے در تجویز کر رکھے ہیں جب جا ہم جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کہ اگر تم کہیں اور چلے جاؤ کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ کسی اور آسان کے اوپر سے بیرز ہو جاؤ اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا اس کا کچھ نہیں جاتا ان الا ذکر بلحال یہ تو پوری نو انسانی کے لیے ضابطہ ہدایت بھی ہے اور فکر کے معنی نے آپ کو پتہ ہے شرق اور عزت اور تقریم کا موجود یعنی ایسا زیادہ عدائد کے جس کے ابتداء سے شرط انسانیت خاص ہو جاتا ہے تم اس سے روز قربانی کرو گے تو کوئی بات نہیں دنیا کی کچھ اور کام اس کو دے دے گی اور پیاہ تر کے لیے آخری پیغام ہے جب بھی کوئی کام اس کو لے گی وہی شرط حاصل کر لیں گی لمن شاہ س... جو بھی تم نے سے چاہے وہ سیدھا راستہ متبادن اللہ جو قرآن میں جس کی طرف رہنمائی کی ہے اسے اختیار کر لے اب یہاں بھی آ گئے چیل آتی ہے اور اس کے پیش کر دو ایک مقام سے اور بھی آ گئی اگرچہ وہاں میں نے بڑی وضاحت سے ان کی تشریح کر دی تھی لیکن جب بھی سے پھر آئے تا کہ دوبارہ کو کچھ نہ کچھ تشریح ضرور کرنا پڑتا پرانے کریم قرآن کا تعلیم کا نقطہ ماحے کا یہ ہے کہ انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے ہم راستے ہم نے دکھا دیے ہیں ان میں و نہ قبیلا و امنا ٹھاکر راستہ ہم نے دکھا دیا ہے چراہے تو یہ کڑا ہے اس کے بعد اس کا چی چاہے تو صحیح راستہ اختیار کر لے جی چاہے غلط اختیار کر یہ اس کی اختیار کی بات ہے آگے یہ کہ وہ جو راستہ اختیار کرے گا وہ کس منزل پہ پہنچائے گا منزل نہیں یہ بدل سکتا جس قسم کا راستہ اختیار کرے گا اس قسم کی منزل پہ پہنچ جائے گا جو عمل کرے گا اس کا نتیجہ نکلائے آئے گا گندم گندم سے روئے جہ جی چاہے اس کا تو گندم بو دے جی چاہے جہ بولے یہ اختیار تو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بوئے یہ گیہوں جا اور اس میں سے قسم کاٹے یہ گندم کی یہ ہے ساری تعلیم کا ملق قرآن کا یعنی بنیادی یا یہ چیز ہے جس سے آگے تعلیم چلتی ہے قرآن کی انسان ساتھ یا منشاہ جو جاتے جس کا جی چاہے ایماندہ ہے جس کا جی ہے اس سے انکار کر دے سارا قرآن اس سے بھرا بھرا ہے لیکن جب ہمارے دردور ملوفیت نے یہ ارباب اقتدار کا اقتدار اور ظلم اور جبر اور جور آیا تو اس کے لیے تو ان کے پاس کوئی وجہ جواب نہیں زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی صدر افضل کو کچھ سو برس بات سمجھ لیجیے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ جارو جبھر اور اس قسم کا اس کردار یہ کیوں اب اس کے لیے مدد آیا ان کا ڈھال بننے کے لیے سب سے پہلا غلط عقیدہ جو اخلاق اسلام عقیدہ جو اسلام کے اندر داخل کیا گیا وہ ملوکیت کے استقاضے کی وجہ سے تھا اور وہ یہ ہے کہ انسان تو اپنے اختیار سے کچھ کا ہی نہیں کرتا یہ تو سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا وہی وہ ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ان اللہ علیہ اللہ دے خیال کر دے اور اس کے بعد سب کچھ وہ کرتا ہے اس کے حکم کے بغیر پستا نہیں ہل سکتا لہٰذا یہ جو جوہر و تم سمجھتے ہو جو سناتین کی طرف سے ہوتا ہے یہ بھی جاری کام میں یہ کچھ کرنے والا یہ تو خدا کے ہاتھ میں تب پتنی ہے یہ خدا ان سے کہتا ہے کہ اس کو گولی مار دو یہ گولی مار دیتی وہ اسے کہتا ہے کہ ان کو آگوش محمد میں لے لو یہ اس کو لے لیتی ہے تو یہ کوئی اس کے حکم کے تعمیل کرنے کے ذریعے ہے بےچارے ان کو کیوں بت کرتے ہو ان کے کسی کسی قسم کے کسی فیصلے کسی حکم کسی جبر کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی اگر تمہارے ہاں کوئی گفا پیدا ہو گیا شکایت پیدا ہو گئی تو یہ در حدیث خدا کے خلاف شکایت ہوگی کیونکہ یہ اس کا حکم ہے جس کی بداوی یہ کر رہے ہیں یہ عقیدہ وزیر کیا گیا جسے تشویش کا وجیشہ کہتے ہیں اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پانچ ارکان ایمان کے تو قرآن نے بتایا تھے اللہ پر ایمان اس کے مناسبہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان سارے قرآن میں یہی ہے اور اس دور میں پھر قرآن پہ اضافہ ہوا غل قطر خیر ہی و چڑھ من اللہ تعالی یہ چھٹا جلد بن گیا ایمان کا تو یہ سب خدا کی ڈر سے ہوتا ہے یہ جبر کا عقیدہ تقریر کا عقیدہ یہ آپ کے ہاں جرم ایمان بنا دیا گیا اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے یہ چھ ہیں اجلا ایمان آپ کے ہیں پاس اللہ کے مقرر کیجیے ہوئے کٹا یہ منوی جا مقرر کرتا اور یہ آپ نے چل رہا لکھا تو یہی جاتا ہے پڑھایا بھی یہی جاتا ہے آپ سے دوہرایا بھی یہی جاتا ہے پخت کر دو اتنا دوہراؤ ان ستیجے کو کہ جبر ان کی نف نسنے کیوں کہ ملوکیت تو اس کے بعد چڑی ہے تو آج مسلمانوں کے ہاں بری چلی آ رہا ہے اس کے لیے جواب ہی یہ ہے کہ یہ تو سب قرآن کے حکم سے ہو رہا ہے اور جب یہ صورت ہو جائے تو قرآن کی ساری تعلیم کا محل مثبان ہو جاتا ہے وہ تو مطالبات عمل ہے جیسا کرو گے اسی کے مطابق تمہیں نتیجہ بہت نہ پڑے اچھے کام خدا کی طرف سے اس کا بدنا حسنا خوشگواریاں اس کے خلاف کام اس کے لیے تباہیاں یہ ہے سارا قرآن کی ساری تعلیم نسل یہ ہے بنیاد یہ ہے کہ امر کے مطابق نتیجہ اور اگر انسان سے کہا جائے کہ یہ اپنے عمل میں ہے ہی نہیں یہ اپنی مرضی اپنے ارادے سے کچھ کر ہی نہیں سکتا یہ تو وہ گھوڑا ہے جس کی لگام جو ہے سوار کے ہاتھ میں رکھتی ہوئی ہے وہ گائے کو مورے وہ دائیں کو مر جاتا ہے بائیں سے چاہے دائیں کو مر جاتا ہے گھوڑے کا کیا ہزار ہے اس کے اندر کے بائیں کو کیوں مراتا ہے وہ کہے گا لگام کھینچنے والے سے دوسرا یہاں جا کے رکھ دیا مسلمان کو آج تک اسی لیے مسلسل وہ عقیدہ چلا رہا ہے کہ مسلسل مدوسی بات یہاں چلی جا رہی ہے اس کے دار چلا رہا ہے جور اور جبر چلا رہا ہے اب پرانے کریم میں جہاں یہ چیزیں آئی تھیں وہاں کیا دیا جائے اللہ وہاں اس کے مفہوم کو بدلا دیا جہاں اس نے انسانوں کے لیے کہا تھا یہ شاہ وہ کہا کہ نہیں یہ, یہ مطلب ہی ہے کہ ننجی شاہ خدا جس کو چاہے یہ وہ یہ کرتا وہ کہنا یہ ہے کہ اگر یہ کچھ کم کرو گے تو یاد رکھ تو جھان میں ڈالے جاؤ اس نہیں جا میں گے اس کے کام یا ننجی شاہ جس کو چاہے گا میں یہ کچھ کرو گے جنگ میں چلے جاؤ گے منگیشا جس کو چاہے وہ جنت میں بھیجے گا یعنی وہ جس کو چاہے گا یہ تمہارے انار کے اوپر کوئی بات نہیں اسی سلسلے میں ایک اہم آج تھی اس سے ذرا پہلے بھی آ چکی چونکہ گریب سر آئی تھی اس لیے میں اسی کو دوہراتا ہوں سیونٹی سکس چھتر بیٹا ان تھی بری اہم یہ حوالے تھا یہ لکھ لیجیے پھر نہیں یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور یوں آسانی سے آپ کو حوالے ملیں گے نہیں اتنا واضح تفصرو تم جان د یہ جو کچھ ہم نے کہا یہ پورا قرآن جو ہے یہ تو تمہارے لیے ایک یاد رہی ہے ایک عبرت کا تبصرہ ہے معیزت ہے ہم سات طرح کا ادارہ جس کا جیتا ہے اس کے بعد اپنے سبا کی طرف جانے والے راستے کو یاد کر یہ رہنمائی ہم نے لوگوں میں دے دی ہے سائن فورس ہے جو چراہے سے لگا دیا ہے کہ یہ راستہ گلبد ہو جاتا ہے یہ شہر ہو جاتا ہے اب تم میں سے جو مسافت جون سا راستہ چاہے اختیار تک یہی ہے قلام کی تعلیم یہی ہے مسافت ہے امن امن شاخ کا فضا دار رکھم جس کا بھی چاہے آگے ہے اور اس کا ترجمہ اور تصویر کی گئی پہلے سن لیجیے من شاہ شاہ کا فضا جس کا جیت چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ تیار کرنے لے پھر میں یہ کروں گا آپ معروف ہو رہے ہیں قرآن کی تعلیم سے نسخے قرآن کے آپ کے سامنے ہوتے تو آپ دیکھتے ہیں الفاظ کو جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ تیار کرے منشاہ کا کا فضا ہے اور آگے فلاح ہمارا ترجمہ یہ کیا لیکن تم تو اس کے خلاف کیا ہی نہیں سکو گے جو چاہتا ہے؟ کیا بات ہے اس ہم نے تمہیں آنکھیں دے دی جو چیز نہیں آئے دیکھو لیکن تم تو وہی دیکھ سکو گے جو ہم دیکھنا چاہیں گے تو یہ آگے چاہے تو کہے تو کہہ دیا کہ تمہارا جو چیز دیکھو ان آنکھوں سے جب اس کے بعد کہا کہ نہیں صاحب تم اپنی آنکھوں سے اپنی نزی کے مطابق نہیں دیکھ سکو وہی دیکھ سکھو گے جب ہم سے کھانا چاہیں گے تو کہاں گیا انسان کا تیار کہاں گئی یہ ثابت تعلیم قرآن کریم تھی اور اس کے خلاف شفایت بھی نہیں کر سکتے آپ نہیں کرایا ہم سے توبہ توبہ کہتے ہیں معاذ اللہ ایسا نہ کیا نہ کہ صبح کی حضوری تو بری سوا ملے گی تم کہ یہ نہیں بھی اپنے نہ کر گناہوں کے اوپر کرایا تم نے سیٹ ہم رہے ہیں تم کہہ بھی نہیں سکتے اس سے کیا سوچتے ہو دینا نی نام قرآن کے ساتھ پیار ہو جس طرح جیتا ہے خدا کی طرف جانے والا رابطہ پیار کرے لیکن تم تو خود کچھ چاہ ہی نہیں سکتے جو خدا چاہے تم وہی چاہ سکتے ہو وہ انسان کے چاہنے کے اوپر بھی خدا کا جب ہے حمال جو ہیں وہ تو انسان کے اپنے پہلے خیال ارادہ تمنا آرجو اس سے پہلے وہاں سے بات ہوتی ہے اندر سے پھر وہ مظاہر ہوتے ہیں جو حمال ہوتے ہیں اس کے مطابق انسان کام کرتا ہے تو جو اسی کے اوپر کنٹرول ہو کہ تم چاہ ہی نہیں سکو گے وجود اس کے جو ہم چاہیں ہم چاہیں کہ غلط راستہ اختیار کرو تو تم بھی چاہو گے غلط راستہ اختیار کرو تو چل پڑے اور اس کے بعد کہا کہ ہم تمہیں جاننے میں لے جائیں گے بالکل ملوکیت کا خدا یہ جو ہے نا ان کا تصور کے اور سلطان و ضلع سلطان خدا کا سایہ ہے زمین کے اوپر یہ اصل میں الٹی بات ہے ان کے ہاں خدا سایہ ہے ان تلاسین کا جو جان اب کے مالک تھے جن کے خلاف لب کشائی نہیں آپ کر سکتے تھے خدا اسی قسم کا بنا دیا انہوں نے کیا تھا کہ سلطان ان کے سامنے بادشاہ جاتا ہے ایک بات یہ بھروایا خردے اوزن ہار سردے عملہ والے اوزن ہار میں یہ سدھا کس قسم کا ہے ملوکیت کا خدا سہن چاہیے خدا جس پر بھی جائے جو بیٹ نہیں آئے کر دا. خدا کا تصور جو تھا وہ اپنے یہاں کے فلاسین کے مطابق پیدا ہوئے اس کے لیے تو یہ تین سینا کہ تم ان کی مرضی کے خلاف کیا ہی احتیاط نے دیا گیا ہے لیکن تم دیکھو ان کی اشارہ ابرو کی طرف سے وہ کیا چاہتے ہیں جو وہ چاہے وہ, چاہے وہ چاہو ہو اب یہ جتنا انسان سے چاہنے والی آیات کی کہ تم جو چاہو پڑھو اس کے ساتھ یہ لگا دیا کہ یہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جو چاہو تم چڑھو تمہارا پیارا لیکن تم تو خود خود کیا ہی نہیں سکتے کاٹ نہیں سکتے والی بات نہیں چاہ نہیں سکتے جو اس کے خلاف جو ہم چاہیں عزیزان یہ ہے آپ کے ہاں قرآن کے پورے اختیار و ارادے والی جتنی آیات ہیں ان کے متعلق مطلب یہ ساتھ اس کے شرط لگائی یہ میں نہیں رکھ عربی زبان کے قائدے کی روح سے ہے اور سننے کے بعد کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے انسان غلط میں آ جاتا ہے قرآن کے انداز سے فمان شراب کا خزا ان شاہ کا فضا ادا رہتا اس لیے جو تم نے چاہے اپنے خدا کی طرف جانے والا راستہ تیار کر لیں اور اس کے بعد بھائی تم وہی چاہو جو خدا چاہتا ہے واس چاہتا ہے کہ تم سجر آپ کا اختیار کرو تم تو تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں تمہارا چاہنا ہمارے چاہنے سے ہم آہنگ ہونا چاہیے یہ اختیار دیا اب کہ تم وہ بھی چاہ سکتے جو ہم چاہتے ہیں کہ تم کرو تم اسے خلاف بھی جا سکتے تو تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں جب یہ بات ہو جائے گی تو تمہارا چاہنا جو ہوگا وہ خیر کی طرف تمہیں لے جائے گا کیونکہ ہم چاہتے ہی ہے کہ تم کی طرف کرا پھر دیکھو بات کو اب میں نے کیا ہے نا کہ قرآن کا جو انداز اور اسلوب ہے وہ بھائی تر کریم ہے تمام شاخ کا جس کا جیت ہے تم چاہو اس کے بعد یہ منشاہ سا. جو تمہارا بھی کیا ہے تم چاہو کہا کہتے تم وہی کیوں نہ چاہو جو ہم چاہتے ہیں کہ تم کر اب یہی معلوم کرنا رہ گیا کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں اور یہ متدن مقامات کے سے ہم تو تم سے ایمان ہی چاہتے ہیں صحیح راستے پہ چلنا سکھاتے ہیں پہلے فاتحہ کے اندر مردہ یہ کہا کہ ہے دن اخراط مسلم یہ ہے نا جو خدا چاہتا ہے وہ دعا جو مستقیم کو چلنے کے لیے وہ یہ چاہتا ہے نا یہاں جہاں جو کہا کہ جو تم چاہتے ہو وہ تم کرو اس کے بعد یہ کہا کہ پھر تم وہی کیوں نہ چاہو جو ہم چاہتے اور جو ہم چاہتے ہیں وہ قرآن میں ہم نے کے اوپر بتا دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں ایسا جو مقام آ ہم کیا چاہتے ہیں تم کرو ہم نہیں تراتے تم سے جب رنگے تم یہ معلوم کرو کہ ایسے مقام پہ ہمارا خدا کیا چاہتا ہے تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں اب خدا ایک محبوب بن گیا یہ تو کھانے معبوب یہ تھا نا کہ معلوم کیا جائے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے ایسے معاملوں کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سے ہی راتے چلو ہم بھی چلیں تو خدا کی ایک رضا بھی حاصل کر دی ہم جب نہیں پورے اختیار کے ساتھ صحیح راستے بھی ڈل نکلے تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو اختیار کرو گے تو منزل مسود سے پہنچ جاؤ گے اختیار کیا منظر مسود میں بھی پہنچ گئے خدا کی مشیبت کے ساتھ ہم آہنگی بھی ہو گئی اس محبوب کے نظروں کے اندر ہم پسندیدہ بھی ہو گئے شاہ باز تم نے وہی چاہ ہم چاہتے ہیں یہی ہونا چاہیے یہ عربی زبان کی روسے یہ مانے ہیں ہاں کے لوگ اور انہیں کے ہاں کی کتابوں کے اندر یہ مانے دیے ہوئے اس انداز میں جو بات آتی میں نے اپنے لوگ میں دیکھا ہے یہ میں چاہوں اب بات صاف ہوگی لیکن یہ بات جب صاف ہوئی تو پھر ملوکیت جو ہے وہ میں ختم ہو تم یہ نہ چاہو کہ یہ جو بیٹھا ہوا اس کی کرسی پہ جو یہ چاہتا ہے تم وہ چاہو جو ہم چاہتے ہیں اس کے الگ کا چاہو تو یہ کہے تو کہو کہ تمہارا چاہنا نہیں ہے خدا کا چاہنا ہے ہم اس کے مطابق کریں گے ہم وہ چاہیں گے جو ہمارا خدا چاہتا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں اس کی کرسی سے الگ کر دیا جائے کیسے سرکار ہو سکتا صحیح بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں قرآن بدلا ہوا ہے آپ کا کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے گا یہی وہاں آپ کو ملے گا جس کا جی چاہے صبح کی طرف زیادہ زیادہ راستہ چاہے جو تم چاہو لیکن تم چاہو گے ہی نہیں سواؤ اس کے جو آتا ہے یہ ترجمہ آپ کو ملے گا کسی ترجمے کے اوپر مرمو کی تفاق بھی آپ کو ملے گا یہی آیت یہاں ہے عجیزان اِن ذکر انسانی کے لیے یہ طبقہ ہے لمن شاہیم اس کے لیے یہ ہے رہنمائی جو چاہتا ہے کہ وہ سراس مستقیل پہ چلے جو چاہتا ہے کہ وہ صحیح آتے تو چلے وہ سنائے پہ تھوڑا ہو کے یہ دیکھے گا کہ یہ کدھر سے یہ اس نے اشارہ دیا ہے جو چاہتے ہی نہیں چلا مستقل پہ جانا تو اس کے لیے فائدہ ہی کچھ نہیں ہے فلاحیت ہے یہ آپ اس کا لگائیے نہ لگائیے. اس میں تو اپنی مرضی سے راستہ اختیار کرنا ہے اس اشارے کے مطابق نہیں کرنا جو چاہے تم نے اور آگے چھو اور واپس آؤ نہ یہ چاہ نہیں چاہ سکتے بزرگ اس کے جو فسادہ ہے تو پھر وہی بات جو میں نے ابھی اس آیت میں کہی ہے سجسٹ کیا کہ دو تین مقامات میں بھی آیا تم وہی چاہو پہلے یہ تھی کہ تم یہی چاہو گے اب چاہنا تمہارا اپنا ہے ہم اس میں دخل نہیں دیتے تمہاری مرضی ہے جو ان راستہ جیتا ہے اختیار کرو ہم چاہتے وہ یہ ہے کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو تو تم بھی وہی چاہو جو ہم چاہتے کیا بات ہوتی ہے فون پر اب انگشاہ اللہ ہو رب, رب العالمین یہ ذکر عالمین ہے وہ رب العالمی ہے تمام نا انسانی کی ربوبیت کرنے والا لشکونما کرنے والا برت کرنے والا وہ ہے خدا تم وہی چاہو جو وہ چاہتا ہے بات صاف ہوگا اور سورہ تقریر کی یہ بھاخری آئے اب اس کے بعد سورہ ال بیاسی ہی سورت شروع ہوتی ہے وہی انداز جو پچھلی صورتوں میں چلا آ رہا ہے آپ کو معلوم ہے پچھلی صورتوں میں یہی پسی. میں نے بتایا تھا یہ کہ یہ آخری وپاروں کی صورتوں میں ایک انقلاب کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں میں نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ, یہ جو خارجی کائنات ہے ہماری زمین یہ کورے یہ چور یہ, یہ چاند یہ ستارے یہ ان کے متعلق بھی یہ ہو کہ بہرحال قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگلے مسلمہ یہ چل رہے ہیں ایک میاد تک انہوں نے جانا ہے اس کے بعد انہوں نے ختم ہونا ہے یہ ابھی نہیں ہے نہ یہ ادنی ہے خدا کے پیدا کرنا نہ یہ ابھی ہے کہ یہ معذ نہیں ہو سکتے ایک دن تو یہ ٹھیک ہے اس کے متعلق بھی ہو جائے گا ہو سکے گا یہ معنی بھی اس کے ہو سکیں گے کہ جب یہ کورے تھک جائیں گے کترائیں گے آپس میں چورا چورا ہو جائیں گے یہ بھی ہے تو بھی یہ بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے بعد لیکن قرآن میں جس انداز کے آگے بات صحیح ہے نہیں ان میں ہم نے نظر آتا ہے کہ یہ ایک کسی دور کے آنے والے انقلاب کی علامات بتائی ہی ہیں قرآن نے اس قسم کے واقعات ہوں گے اس زمین پر تو اس کے بعد وہ نظام آئے گا وہی نظام جو قرآن کی روح سے قائم ہوتا ہے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے عدل ہے بنیاد جو اس کی ہر انسان کا ہر عمر وہ نتیجہ پیدا کرے جو نتیجہ پیدا کرنا چاہیے اس میں یہ دور ہے جو چیز ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ جی ظلم ہے یہ جی فساد ہے یہ جی استبداد ہے وہ ہے کیا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا نتیجہ نہیں مل رہا انسانی استبداد کا یا انسانی حکومت جو ہے اختیارات کی کسی قسم کی بھی ہو اس میں ہوتا یہی ہے عملہ والے عنون سردے اور بح قرآن کا نظام عدل یہ ہے کہ اس میں کسی پر بھی کسی قسم کا جواب استعمال نہیں ہو ہر چیز اس کے اپنے کام کے نتیجے کے مطابق ہوگی تو اس لیے میں نے ارد کیا تھا نا کہ اس تین یہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن کی ان آیات میں خارجی کائنات کے اندر آنے والا کوئی انقلاب بھی اس سے مخصر ہے ہو سکتا ہے کہ وہی وہ ہو لیکن قرآن نے جو شہادات کے بعد تیسری آیتوں میں یہ کہا ہے جہاں جہاں یہ بات کہی ہے آسمان پھٹ جائے گا ضرور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہے کہ پھر انسان اپنے اپنے عمل کا صحیح نتیجہ سامنے پائے گا ٹھیک ہے قیامت کا دن ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے وہاں سے بتایا جائیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ قیامت تک کی بات ہے جب بھی خدا کے قانون کے مطابق یہاں کوئی معاشرہ جو مشق ہوگا اس کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہاں عدل ہوگا دھاندلی نہیں ہوگی اور قرآن میں یہ جو علامات بتائی ہیں اس کے بعد کہا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد دھاندلی نہیں ہوگی عدل ہوگا تو جس سے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں جو قرآن میں آخری پاروں میں آئی ہیں اس سے یہ رکھا گیا ہے کہ آخری دور میں وہی نظام جو صدر اول میں قرآن نے پیدا کیا تھا متفق کیا تھا اسی قسم کا نظام بڑے رسی پیمانے کی اوپر آئے گا اور اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہوگی کہ عدل ہوگا خاندی نہیں ہوگی اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی آیا ہے تو میں ان الفاظ کے معنی جسے مجازی معنی کہتے ہیں نا وہ ترجیح دیا کرتا ہوں ان سے لیکن اگر کوئی دوسرے معنی لینا چاہتا ہے جس کو وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ عرد آمد کے نزدیک یہ چیزیں ہوں گی تو ٹھیک ہے عربی زبان کے اندر بھی یہ مجازی معنی جو ہے بڑی وسعت سے لیتے ہیں وہ لوگ عرب جو ہے اور بلند حقائق کو تو بیان ہی مجاز معنی سے مجازی, مجازی الفاظ میں کیا جاتا ہے وہ شیر ہے شیر تو وہ یہ شیر نہیں جو پھاڑ پاتا ہے بڑا بہادر ہے جیسا میں نے کہا کرتا ہوں میں بھی شرم سے پانی پانی ہو گیا تو یہ نیند بالکل میں بھاری ہو گیا یہ مجازی معنی ان کو کہتے ہیں. قرآن نے عربی مبین کا اندازہ تیار کیا وہ بتیط حقائق جو ہے کو کہتے ہیں جو محسوس شکل میں سامنے نہیں آ سکتے ان کو ماسوس مثالوں کے ذریعے سے تصویرات کے ذریعے سے افطاروں کے ذریعے سے بیان کرتا ہے لیکن کہتا یہ ہے کہ یہ ایک تشریح ہے جو ہم نے بھی ہے ایک مثال ہے جو ہم نے بھی ہے کس سے تم عدرت کے معنی ہوتے ہیں پوری اس کے اوپر سے گزر کے اصل نقصان پہ پہنچ جائے یہ الفاظ ہے عربی زبان کے وہ کہتا ہے کہ اس کے یہی معنی نہ لے لینا جیسے ہم نے یہ کہا ہے کہ میں وہ شعر ہے شیب الفاظ ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے یہی معنی نہ لے لینا جیسے ہم نے یہ کہا ہے کہ میں وہ شیر ہے تو اس سچ مجھ کا شیر لے لو یہ ایک مثال ہے جو ہم نے دی تو مثال کی روح سے جو معنی دیے جاتے ہیں عربی زبان میں مجازی معنی ہے عربی زبان کی ادب کی کتابوں میں ان کے لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ چیز کی ہوئی میں نے جو لوگ اپنا مرتب کیا ہے اس میں میں نے بھی یہ دونوں معانی دی ہیں تمام الفاظ قرآن کے کہ حقیقی معنی یہ ہے مادے کے اعتبار سے اور اربوں کے ہاں یہ ان مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ تو سنک ہے یہ ان چیزوں کی یہ <سؤال> جو ہے کہ صاحب یہ تو ایسے اسے پہلے کسی نے پہلائی نہیں ہے تو میں پوچھتا یہ ہوں کہ بے سند اگر کوئی مانا ہے تو اس سے تو اعتراض ہو سکتا ہے اگر تمہارے ہاں کی ہی کتابوں کے اندر وہ سند موجود ہو تو یہ کیا ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے اگر وہ حقیقی مان دیے ہیں میں بھی حقیقی مانے دوں اگر میں مجازی مانے دوں تو یہ قابل اعتراض ہو گئے ان کا خراب ٹھیک ہے مریض اب یہ سامان بھٹ جائے جیسے جا؟ جا میں نے ارد کیا ہے کہ پچھلی آیات میں میں نے یہ کنانت یہ بتا دیے ہے کہ ان کے مزاجی مانی کیا جاتے بڑے بڑے سردار یہ قرآن نے تو بتایا ہی ہے نا کہ ٹکراؤ یہ ہوگا یہ بڑے بڑے سردار جن کو یہ کہتے ہیں کھم اور ستون جن کو یہ کہا جاتا ہے ان کے اقتدار کے جھنڈے وہی تو اقتدار کا جھنڈا جو ہے پھنس جائے گا وہی وہ یہاں چیز ہے بڑے بڑے جو سردار ہیں، ہمارا ان کو یہ کہا جاتا ہر پستیوں میں رہنے والے بلندیوں کی اوپر یہ جو سب انہوں نے تسلیم کر رکھے تھے نا اور بلندی کے یہ ہے قرآن جو ان کے عرض اور شمار سے مانی نجازی مانی دیتا ہے انسانوں کے متعلق جب یہ چیز ہوگی تو یہ طبقات میں تھے یہ جو بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں اپنے آپ کو آسمان آسمان جا تو ہمارے یہاں یہ ان کے لیے ایک نصب تھا بادشاہوں کے لیے آسمان یہ آسمان پھٹ جائیں گے پیدل سواس کے دن کا تھا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا یہ چھوٹی چھوٹی جو سلطنتیں تھیں ریاستیں تھی اربوں کے ہاں ان کے سرحد کے اوپر ان رومنس نے اور ایرانیوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کرنا کی اپنی یہ <laughs> اربوں <laughs> کے طرف سے اگر تو خطرہ ہو تو پہلے یہ ان کے لپتے <laughs> ان کو قرآن نے نجوم یا قداثر کہا یہ بڑے بڑی جو سلطنتیں تھی ان کو شمس اور قمر کہا جب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں خواب ستارے جن کو جاتا ہے ان کا رستے مارے بکھر جانا وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے تھے اس کے مطابق کہا کہ جب یہ بکھر جائیں گے یہ تاریخ میں آیا اس دور کی تاریخ میں یہ آ گیا ایران کی بادشاہ ختم ہوئی شرم سن کے یہاں کا جک گیا شمس سن کے جھنڈے کا نکالتا اگر جہلیت کا اقتدار ختم ہو گیا یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو سرحدوں کے اوپر تھیں یہ بکھر گئیں بہرحال میں جب مانی دوں گا تو وہ یہی ہوں گے کہ یہ چیزیں جب ہوں گی گیارتھ اس زمانے میں سمندر جو تھا وہ چھوٹی چھوٹی ان کی کشتیاں ہوتی تھی وہ کنارے کنارے کہیں چلا جاتی تھی اور سمندروں کا ایک دوسرے سمندروں کے ساتھ مل جانا اور ان جہازوں کا اس طرح سے جانا نہیں تھا اس لیے سورت میں بھی آیا ہوا سمندروں کے متعلق یہ بھی ہی ہے کہ اس دور کے اندر اتنے وسیع ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے تھک جائیں گے اپنے اپنے کناروں سے و رقص اس کے معنی یہ کیے جاتے ہیں کہ قبریں جب کھولی جائیں گی وہ قیامت کی بات ہے یہ قبر کے مانے مزہ چیزیں ہیں زمین کے مجبور خزانے جب ابھار کر اوپر بائے جائیں گے کھوتی جائے گی زمین اس کے دسینے جتنے بھی ہیں زمین کے اندر جو کچھ ہے آج جتنا بھی باہر کی قوتیں ہیں وہ ان اس میٹیرئل کے زور سے قائم ہے جو زمین کے اندر سے کوا رہا ہے یہ جو ایٹم بم بن رہے ہیں یہ آسمان سے کوئی چیز نہیں دی جا رہی یہ جو مد نیات کی قسم کی چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں جن سے یہ وہاں سے نکالتے ہیں اور پھر یہ, یہ چیز کے بغیر جب یہ چیزیں اس زمانے میں کھود کے نکالتا اور خود اس ارب کے اندر دیکھ لیجیے دی اس زمانے میں اگر یہ کھودنے والی بات ان کے لیے آ جاتی یہ جو ذرے تیار وہاں سونا بہتا ہوا نکل رہا ہے آپ اندازہ لگائیے اس کا اور دنیا کی یہ جتنی جنگیں ہیں وہ تو ان کی وجہ سے اب زیادہ ہو رہی ہے تو یہ جو زمین کے بکائن ہیں جو چیزیں مدب ہیں اس کے اندر جب زمین کھو دی جائے گی اور اس میں سے یہ نکالے جائیں گے یہ کیوں نہ مانی لیے جا سکے جب میں نے کہا تھا کہ نظر آتا کہ ہمارا دور جو ہے اس میں یہ نشانیاں قریب قریب پوری ہو رہی ہے یہ سارا کچھ کہنے کے بعد پھر وہ نہیں آ جائیے کہ اگر یہ چیز محض سبھی کائنات کی ہے زمین پڑ جائے گی آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ جو پورے آسمان کے ستارے مان پڑ جائیں گے اس کا تعلق انسان کے عمل سے نہیں ہو سکتا یہاں یہ کچھ کہنے کے بعد کہا کہ اڑے نفس نفس قدمت و واقف اور پھر اس کے بعد پھر وہ دور آئے گا جس میں ہر فرد جان لے گا کہ اس نے کیا, کیا ہوا ہے کیا وہ آگے لایا ہے کیا اس میں پیچھے چھوڑا ہے تو یہ تو پھر وہی نظام عرب ہے جس کے قائم ہونے کی یہ ساری علامات اور نشانیاں میں نے تو اپنے یہاں یہی لکھے تھے وہ جو قرآن نے کہا تھا نا کہ ہم نے اپنا رسول اور کتاب بھیجی دین الحق بھیجا دے یہ میرا اور عرب دین لے تاکہ یہ باقی نظام ہائے کائنات پر غالب آ کے رہے تو ایک دور تو وہ تھا جس نے وہ چھوٹے سے پیمانے فرق ہی صدر افضل نے اسلام کے وہ اس زمانے کے نظاموں کے اوپر غارب آ کر رہا تھا سب سے بڑا نظام تو عرب کا ایران کا تھا ختم کر کے رکھ खत्म कर ختم کر دی ایران کی شہریت ختم کر دیشر کے ہال के ڈپلیٹی ایسی ریاستیں ان کی سردوں کے ساتھ ملتی ان کو ختم کر کے رکھ دی یہ اس دور میں یہ ہے وہ اعلامات جو نظر آ رہی ہیں اس دور میں یہ ہوا تھا کہ دین حق باقی ابھیان یاد یہ جو ہم کہے کہ اسلام سب سے بڑا افضل مذہب ہے اور مذاہب عالم پہ اس سے بربری عادل ہے اور ہمارے مناظرے ہوتے ہیں مذہب سے اسلام تو مذہب ہے ہی نہیں یہ تو دین ہے یہ تو نظام ہے کمیونزم ایک نظام ہے سرمایہ داری کیپیٹلزم ایک نظام ہے مغرب کی ڈیموکریسی ایک نظام ہے ڈکٹیٹرشپ ایک نظام ہے یہ نظام ہے کس کے لیے عربی زبان میں دین قدم جاتا ہے تو یہ دین الحق جو ہے حق مبنی نظام جو کتاب خدا بندی کی روح سے اور قدا رسول اہو دینک لے جڑا ہوں اگر دینی سن لے گی تو ایک دفعہ تو یہ اس دور میں ہو گیا جو محمد الرسول رسول ان کے دور میں یہ ہو گیا تھا اب اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو تو پھر ہم پکٹ گئے اسی دور جاہیے کی طرف اسلام کا نظام ہی نہ رہا تو اس کا دوسروں نظاموں پہ غالب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا پھر تو یہ جادیت کا نظام تھا جیسا باقی دنیا کا نظام جیسا یہ ہمارا نظام تھا. قرآن یہ زیادہ ہے قرآن کا یہ غالب آ کر رہے گا تو یہ اسی دور کے لیے تو نہیں تھا یہ تو ذکر ہے یہ تو قیامت تب کے لیے ایک نظام تھا تو اس کا غالب آنا قرآن نے مضبوط رکھا یہ آئے گا غالب تو اس لیے یہ جو علامات بتائی ہے قرآن نے نظر آتا ہے کہ ان کے بعد اور یہ درس میں اتنا وقت نہیں ورنہ میں یہ عرض کروں ایک میرا مسالہ ہے کہ کیا, کیا اس نام ایک چلا ہوا تھا اور کارتوس ہے کہ اب اس میں یہ قوت ہی نہیں گئی کہ دوبارہ یہ زندہ ہو جائے اور دوبارہ یہ غلبہ حاصل کرے میں بھی اس نے تعارف کیا ہے. کہ دنیا میں جتنے نظام ہے ان نظام کے حاملین اپنے اپنے نظام سے تانگ آئے ہوئے ہیں ان کے آنکھ کے براستر دانشور جو ہے وہ تلاش میں ہے کسی اور نظام کی اور ان کے ہاں جو اس نظام کی نشانیاں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس قسم کا ہونا چاہیے وہ ساری نشانیاں باندھنے ہیں کہ یہ نظام اس قسم کا ہے میں نے اس میں لکھا رہا ہے اور بھی ہے میرے مقابلے دنیا نظام محمدی کے لیے تڑپ رہی ہے انسانیت کا آخری سہارا وہ اسی بازو پہ ہے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور وہ اس کے لیے جیسے ترپ رہے ہیں میں نے کہا واقعی ان کی تعریروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترپ رہے ہیں لیکن کوئی ان کو دکھانے والا نہیں بتانے والا نہیں اس لیے اس کے بعد جب بھی وہ اپنے اصلی تجارت کی روح سے جب وہ آگے بڑھیں گے تو ان کو خود نظر آئے گا کہ یہ ہے وہ نظام جو قرآن نے انسانوں کے لیے متعین کیا تھا اس کی ہمیں تلاش ہے تو قرآن نے تو یہ ساتھ تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ تمہاری ہی قوم کے لیے یہ مخصوص ہو دنیا کی جو قوم بھی اس کو اپنے فکر کی روح سے قبول کرے گی اس کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے ارے میں معاف ہر ہوں یہ دیکھ لے گا کہ اس کے عمل کا نتیجہ کیا ہے بس یہی ہے نظام یہی چاہتے ہیں ساری دنیا یہ چاہتی ہے اس وقت سمجھنا نہیں ان کے آ رہے کہ یہ نظام کس طرح سے قائم ہوگا قرآن بتاتا ہے نظام بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ قائم ہوگا یہ کہنے کے بعد پھر وہی بات آتی انسان سے کہا گیا انسان ہو ماں غرا کا درج کریم ہے انسان خدا کے بال خدا بان کے کھڑا ہے وہ کون سی چیز ہے جس نے فریب دے دیا ہے یہ خدا کے بال مقابل تو کھڑا ہوتا یہ غرف بھی ہے اس بات نے تجھے فریب دے دیا اور اس کے معنی جرب کے بھی روکے تجھے یہ ضرورت کیسے ہو گئی کہ خدا کے بل مقابل خدا بن کے کھڑا ہو جائے اور یہاں خدا کی دو سے زیادہ بے آن ان کے, ان کے مقابل میں آ جائے گا ایک رب ہے تمام نو انسانی کا نشو و نما دینے والا ربوبیت کون سا انسان یا کون سی کام رہی وہ جدا وہ کر سکتی ہے کہ ہم ربوبیت عالمی کے گانے اور پھر وہ ربوبیت نشو و نما دینا کیا ہے کی قرآن کی عالی کریم جہاں جو لب لایا ہے کسی محتاج کو ایک وقت میں روٹی دے دیتی ہے چار پیسے دے دیتی ہے بڑے بن جاتے ہیں اپنے بینتی وہ محتاج ہو جاتا ہے آپ اس کی حیرت تو تیز لگتی ہے یہاں وہ رب ہے دینے والا جو رب بھی ہے کریم بھی ہے کہ کسی کو جدا کا سک نہیں ہے انسان نہیں رکھتا اس کے سر کے اوپر کہ میں تجھے دے رہا کہا کہ یہ خدا جو ہے یہ وہ سائنسا شاہن شاہن، یوتھ والا خدا نہیں ہے یہ تو رویت والا خدایا پالتا ہے لٹکون کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کریم بھی ہے اربوں کے ہاتھ جتنے بھی شرط انسانیت کی خصوصیات تھی ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس کے لیے لفظ یہ کریم لگتا تھا رب بھی ہے کریم بھی ہے کون سی چیز ہے اس کے مطلب جو تمہیں دھوکے میں رکھ رہی ہوں کہ وہ یہ نہیں میم ہم سے بات ہے جسے تمہیں یہ جرت ہو گئی کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو چاہتی ہوئی آ رہا تین خدا ہم خدا بنا ربوں کو ہمارا دو ہم سے بات یہ ہے چلے خدا کہا کہ تم ذرا سوچو اپنی یہ جو انسانی حرکت میں انسانی ٹیکن میں جو تم چلے پھرتے ہوئے چلے جی روز کی حیثیت کیا ہے خالات آتا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے ایک لفظ حلق ہے اور ایک ان کے یہاں امر کا لفظ ہے قرآن کا شاہنا نے یہ بھی بتایا تھا رنجل قاری خان ایک بہت بڑا فلاسفر ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ عربی زبان اس کے بقیت تبار سے بڑی ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہے کہ اس کے یہاں دو لفظ ہے کریشن کے لیے تخلیق کے لیے ان کے یہاں دو اسٹیجز ہیں یہ ایک امر کی اسٹیج ہے اور ایک حلف کی اسٹیج ہے ہماری زبان میں یہ نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری زبان میں اوقات یہ قرآن ہے یہ جو کچھ بھی کائنات ہے بلکہ اس میں انسان بھی شامل ہے یہ کسی زمانے میں کسی وقت میں نہیں کھانا بس ان میں صرف کہتے ہیں قدم تھا کچھ نہیں تھا قدم سے وجود میں کسی شہر کو لانا تو ہی نہیں آ سکتا یہ خدا کا عالمی امر ہے کہ جس میں یہ مرحلہ مر اللہ بے چین کا یقین خدا کے ارادے سے اس کا آواز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کائنات میں وہ آ جاتا ہے اس کائنات میں آنے کے بعد جتنے قوانین فزیکل لا سبھی ہی قوانین ہیں پھر وہ اس کے بعد آ جاتا ہے باقی سارا کچھ ان قوانین کے مطابق ہوتا ہے جو اس کائنات میں خدا نے فزیکل قوانین بتا دی عمر میں کوئی قانون نہیں ہے اینی سیکس نہیں ہے. اللہ تو معلوم نہیں ہے وہ خدا کا ارادہ کارگر ہو رہا ہے وہی عالمی امر اس کو کہا گیا یہاں آنے کے بعد پھر وہ قوانین جو ہے کبھی ان کے تابعہ ہے یہاں کے لیے دس کھادا ہے खदर کے معنی ہوتا ہے مختلف چیزیں جو موجود ہیں ان میں صحیح پرشم یا تناسب سے ان کو اکٹھا کیا جائے اور ایک نئی چیز اس میں پیدا ہو جائے اب یہ چیز نتھنگ نیٹ سے عدم سے وجود میں نہیں آئی شٹل تو اس کی دوسری پیدا ہو گئی ہائڈروجن اور آکسیجن کے دو حصے ملانے سے پانی کا بن جاتا ہے ہائیڈروجن بھی گیس آکسیجن بھی گیس ان کی دونوں کی الگ الگ پراپرٹیز ہے ایک جلانے والی ہے ایک جلانے میں مدد دینے والی ہے لیکن جب انہیں کسی خاص تناسب سے اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس سے پانی کا خطرہ یہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اس طرح اکٹھے کرنے سے بنتا ہے نئی چیز ویسے تو یہ نئی چیز بنتی ہے ادم سے وجود میں نہیں آئی ہائیڈروجن اور Oxygen تو وہ آئیں گے ادم سے وجود میں اب یہ جو مر ہے جس میں ان چیزوں کے معاملات, تحیب تناسب سے نئی نئی چیزیں ہم کہتے ہیں نا وجود میں آتی ہیں یہ بنتی ہیں یہ خلق ہے یہ تخلیق ہے انسان تخلیق کر سکتا ہے انسان ادم سے وجود میں نہیں کسی شاید بنا سکتا خود انسان بھی قرآن میں کہا ہے کہ تخلیق ہے کیا بات ہے قرآن کی خلا کا تخلیق کا امر ہے وہ شاید جس سے یہ دو چیزیں مل کے یہ اب آگے جنین کی بات آ گئی نا کہ عورت کے ذہن کے اندر وہ کس طرح سے دو جرسولیں ملتی ہیں ان سے آگے تر وجود تزیم ہوتی ہے تیسری تی چیز تی تی. یہ غلط ہے وہ جو دو ابتدائی جرسولے ہیں وہ خلق کا نتیجہ نہیں ہے خدا کے امر کا نتیجہ ہے اس نے اس میں یہ خصوصیت پیدا کی ہے کہ یہ اس طرح سنجیدے اور تیسری چیز پیدا ہو گئی یہ تخلیق ہے قلعوں کا ابتدا ہر شہر کی جو نظر آتی ہے ابتدائی تخلیق ہوتی ہے مختلف شہر سے ایک شہ وجود میں آتی ہے وہ اسی شکل میں نہیں ہوتی یہ جو سلسلہ ارتقاء کی جھیری ہے وہ بڑی قرآن کی روح سے صحیح ہے ابتدا زندگی کی بڑی ایک سے محسوس سے غیر محسوس سے جب سے ہوئی ہے لائف سیل جسے کہا جاتا ہے وہاں سے ارتقائی ارتقا مناظر وہ رحم مادر کے اندر ہی وہ لے لیجیے اس طرح سے وہ بچہ جنین بنتا ہے یہ جنین کے علم والے جو ہے ان سے پوچھئے وز میں آتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیات کو دیتے ہیں خاجہ کا پھر اس نے تناسب صحیح پیدا کیا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اتنا بڑا بنا دیا کہ گھر میں نفاذ نہ کر دے عجیب تناسب ہے اس کے اندر شہید پرپورشن ہے اور اسے صحت کہتے ہیں وہ صحیح تناسب جی کا نام ہے جب تناسب اندر بگڑتا ہے تو وہ بیماری ہوتی ہے تناسب اس کا صحیح کیا تھا ادانہ تھا اور عدالہ کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز تو نہ کسی طرف ہوئی ہو نہ کسی طرح اٹھی ہوئی ہو متوازن کس طرح سے ہے یہ سارا کچھ کیا اور کرنے کے بعد آگے بات آئی کی سورت عمشہ رقتا رقتا بخت تو در تے کوئی چیز بنائی جائے آگے شکل اختیار کرتے ہیں. یہ بنیادی مسئلہ ہے سلسلہ کا شہر اس وقت کیا کہتی ہے جب وہ فارم کی شکل ہے. کسی فارم میں آ جائے فارم میں اگر کوئی نہ آئی ہو تو وہ شہری نہیں کہ فارم ہے جس کو سورج کہتی پرانے اپنے آپ کو اور مصبر بھی کہاڑی اور مصبر اشر و کو الگ کر کر کے وہ یہاں تو میرا خیال ہے ہمارے ہاں کی نسل نے وہ چاپ اور کمہار دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے لوگ دیتی وہ چاپ میں کمہار کرتا کیا تھا وہ بڑی صحیح شکل ہے جو قرآن کہی ہے انداری وہ اتنا بڑا مٹی کا پنجابی وہ میں رکھتا تھا اور گھماتا تھا اور وہ کرتا کیا تھا اس نے اس میں سے مسلم گلاب جام بنانا یا پیالہ بنانا ہے تو جتنی زیادہ فالتو مٹی ہوتی تھی وہ اس کو الگ کرتا چلا جاتا تھا الگ کرتا چلا جاتا تھا ہم لوگ جو تھے جن کو اس کا علم نہیں تھا ہم پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے پہلے دیا پھر ضائع کر رہا ہے تو کرتا چلا جاتا تھا وہ مٹی کو الگ کرنے سے ہی اس کے بعد وہ ہاتھ سے یوز کرتا تھا تو اس میں سے پیاز اوپر اوپر یہ کیا کہ مٹی کو الگ کرنا اس کو الگاری کر دی بڑی دفت ہوا الگ کر کرتے چلے جانا خدا کی تخلیق میں جتنی چیزیں ہاتی ہیں جو اس شکل کے لیے ضروری نہیں ہیں ان کو وہ الگ کرتا چلا جاتا ہے پھر اس فارم کے اندر اس کو لے آتا ہے اور آپ غور سمجھ یہ چار مراحل جو قرآن میں بیان کیے ہیں یہ علم زمین والے جو ہیں ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھی ہے وہ وجنے آ جاتے ہیں ڈیڑھ ہزار سال پہلے عرب کی زر زمین میں جہاں علم کی روشنی بھی نہیں گئی تھی ابھی تو باقی دنیا میں بھی علم زمین نہیں آیا تھا مدو ہی نہیں تھا یہ اور دوسرے مقامات کے اوپر اور بھی تفصیل سے ان مراحل کو بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ میں مادر کی اندر کے اندر زمین کے متعلق یہ چیزیں جو آج ہم اتنے اتنے بڑے آلات کے بعد ان نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ ایک عرب کی زمین میں انفار شخص کیسے اس نتیجے پہ پہنچ گیا یہ انسانی فکر کی بات نہیں ہے وہ لوگ قرآن کے یہی ہونے کے جانب انجان ہونے کی دلائل اس بنا پر دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا شاید ماشاء الر لیئر رکبا کیا لفظ کیسا ترکیب ایک لفظ ہمارے یہاں ہمارے یہاں ترکیب کے وہ مان ہی نہیں ہے ہی اس کی تربیت رقبہ کے معنی ہوتا ہے لر کے اوپر طے کے اوپر مناسب طے جو ہے اور اس طرح سے کسی چیز کو اس کی آخری شکل تک دے جانا ہے ہر وہ بات کرتے کریں جو ضرورت ہے اس کے اوپر طے بتا دیتے چلے جانا اور کہ ایک شکل اس کو اپنا کہا انسان کو کہ بتاؤ تمہاری تمہارا اپنا وجود جو ہے جو رحیلے کرم ہے خدا کے اس پروسیسٹ کا اس پروگرام کا اس خدا کی ہستی سے انکار کرتے اس کے قوانین سے انکار کرتے اس کے قوانین سے انکار کرو ہمارا وجود باقی نہیں جاتا یہ تو رحیلے کرم ہے اس کے اس قوانین تخلیق کا اور اس کے بعد اس سارے قسم کو ہم ادیم کروگرام ایک پروگرام ایک پروسس ایک نظام کلّا بلک تک جب دین یعنی اینڈ علت و معلوم سے ایک نتیجہ پیدا ہونا آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ایک صنعت کے ساتھ مل کے جو پانی کا قطرہ ہے وہ اب دین ہے اس کے معنی ہوتا ہے نتیجہ کی عمل کا جزا جسے ہم کہتے ہیں تو کیا تم پھر قانونی جزا سے نتیجہ پیدا کرنے والے قانون سے فوج اینڈ کے قانون سے انکار کرتے ہو یہ تو تمہاری ہستی اس کی کرم ہے خدا کے اس قانون کی اس قانون سے انکار کرتے ہو اپنی ذات سے انکار کر رہے بند مقدین اور اس سے آگے بلے آیا یہ کہ تم انکار اس سے کرتے ہو کہ تمہارے جو نتائج ہیں یہ غلط یا غلط تمہارے عمال جو غلط ہے غلط نتیجہ نہیں پیدا کریں گے کیا کہہ رہے تم تو خدا کے اس نظام سے ہی منسر ہو واضح ہو بے خبر ہو میل میں بھی نہیں باتیں حالانکہ اس کا انتظام یہ ہے سورہ الت نو تک ہم آ میں اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا کے نظام انتظام کیا ہے کہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات بھی نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتے اس لیے ہم آئندہ رہیں گے ربنا تو قبل زندہ کنہ جانتا